الحمد للہ کے ربی العالمین وصراط وسرا معلا سیدلمبیا اب المخصلین عماد یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک یا دو بکریاں لبا کرتا قربان کرتا اور اونٹ اور گائے میں ایک سے زیادہ لوگ شرکت کرتے حصہ دار ہوتے خدیبیہ والے سال اونٹ میں بھی سات افراد شریک ہوئے اور گائے میں بھی سات افراد شریک ہوئے انہوں نے مل کے قربانی کی اور پھر اسی طرح ایک اور موقع پر سفر کے دوران گائے میں سات افراد اور اونٹ میں دس افراد شریک ہوئے اور دس حصے بھی اونٹ کی قربانی تو یہ بڑا جانور جو ہے گائے زیادہ سے زیادہ سات اور اونٹ زیادہ سے زیادہ دس افراد کی طرف سے شفایت کر جاتا آج کل ایک اور کام لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ یہ کہ بچوں کا عقیقہ قربانی کے موقع پر اسے بھی ساتھ متھی کر دیتے مثال کے طور پہ گائے وہ لے لی قربانی کرنے کے لیے اس میں دو بیٹوں کے عقیقے چار عقیقے اور دو بیٹیوں کے عقیقے چھ قربانی اس طریقے کے ساتھ عقیقے کو قربانی کے ساتھ رکھی کر دیتے ہیں جمع کریم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارے غلام مکافی شاط بچے کی طرف سے دو ہمر ہم بکریاں اور بچی کی طرف سے ایک یہ عقیقہ ہے بکری یا بھیڑ کی جنس یہ عقیقے میں رکھتی امر مومین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا بھانچہ پیدا ہوا کسی نے انہیں کہا اس عنہ انہوں جزور عقیق کرنا تو اونٹ قربان کر لو عقیقے میں کہتی ہے معاذ اللہ خدا کی پناہ ہم ایسا کام نہیں کرتے بلکہ وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و دول اور خلاف ورزی قرار دی کہ حقیقے میں کوئی اونٹ جمع کرے اونٹ قربان کر عقہ اس میں چھوٹا جانور لگتا ہے صرف کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دو جانے دینی ہے چاہے بڑے دو کر لو بچے کی طرف سے دو اونٹ دو گائے دو جانے نہیں دو بکریاں یا بکرے یا میندے چھترے یا بھیڑ یا دوبے یہ جنس لگتی ہے مغ اور دان گائے اور اونٹ کی جنس کا عقیقہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مثال کے طور پہ دو بندے شامل ہوتے ہیں مل کے ایک بکرا لے لیا ایک حصہ رکھ لیا گائے میں اب اس میں تقسیم کیا کرتے ہیں کہ بکرے کے بھی آدھے آدھے پیسے دونوں نے دے دیے اور گائے کے حصے کے بھی آدھے آدھے پیسے دے دیے یعنی آدھا آدھا حصہ کر لیا انہوں نے دونوں کے اس طرح کی تقسیم بھی غلط ہے ایک آدمی وہ اپنی طرف سے پورا حصہ گائے کا یا اونٹ کا رکھے ایک آدمی پورا بکرا یا چھترا وہ اپنی طرف سے قربان کرے بکرے میں دو بندے شریک ہو جائیں گائے کے ایک حصے میں دو بندے شریک ہو جائیں یہ بھی چیز تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ایساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو اطابی نبی رب الرحمہ اللہ نے پوچھا تھا کہ قربانیاں کیسے ہوتی تو انہوں نے کہا کا شاط یہ گئی تھی ایک بکری آدمی اپنے اور اپنے اہل بیگ کی طرف سے قربان کرتا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستی. اور گائے اور اونٹ کے حصے میں بھی زیادہ سے زیادہ شراکت اونٹ کے حصوں میں دس اور گائے میں زیادہ سے زیادہ سات افراد کی شراکت یہ دو آدمی بل کے اگر آدھا آدھا حصہ کریں گے تو سات کے بجائے آٹھ بندے شریک ہو جائیں گے اور اسی طرح چھوٹا جانور ہے اس کے اندر ایک کے بجائے دو اہل بیت دو گھرانے شریک ہو جائیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے اسی طرح بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے آدمی ہے اس کے پاس قربانی کرنے کی سخت طاقت میں اتاق بھی دوسرا بھی اکیلا ہے اس کے پاس بھی طاقت نہیں قربانی کرنے یہ کیا کرتے ہیں مل جل کے دو بندے ایک جانور خرید کوئی بکرا خرید دیا دونوں نے مل کے یہ طریقہ بھی غلط ہے ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہو جو ایک بکرا دو بندوں نے مل کے خریدنا ہے وہ دو بندے الگ الگ بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں تقریباً اس سے قریب قریب بڑھ جاتے نہیں ایسا کرنا چاہتے ایک آدمی دوسرے کو ہیبا دے وہ قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی ہوگی دو بندوں کی طرف سے یہ چھوٹے جانور کا قربان کرنا یہ درست نہیں اس میں دو اپراج شریک اور شامل نہیں ہو سکتے اسی طرح اور بھی کئی انداز اور طریقہ کار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں شراکت کے قربانی کے اندر شراقت کا صرف وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی وہ درست اور صحیح ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سارے کے سارے غلط اور مل وہ طریقہ کار کا ہے چھوٹا جانور یعنی بھیڑ اور بکری کی جنس کا جو جانور ہے اس میں ایک آدمی اور اس کے اہل وین شریک ہو گئے اس کے زیرے کی حالت ہو اور جو بڑا جانور ہے اس میں گائے میں زیادہ سے زیادہ سات افراد شریف ہو جائیں گے صاف کرانے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ نہیں اور عقیقہ یہ بڑے جانور کا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ حصہ درمیان میں کوئی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق توقی